حضرت عثمان مروندی اللہ علیہ آپ کا جو ایک لقب ہے لال شہباز لوگ تو پتہ نہیں اس کو کیا کیا وجہ جو ہے وہ اپنے آپ سے بنائی ہوئی ہوتی ہے لال جو ہے یہ ایک قیمتی پتھر کو کہتے ہیں سرخ رنگ کا جو اور آپ کے چہرے منور پر ایسی نورانیت اور ایسی تمازت تھی کہ نور کے جلوے جو ہے نا وہ پھوٹ رہے ہوا کرتے تھے اور سرخ رنگ کے ہوا کرتے تھے اس لیے آپ کو لال کہا جانے لگا اور جو شہباز کا لقب ہے بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے والد گرامی کے جو بشارت عطا فرمائی تھی اس کی ابتدا میں یہ تھا کہ ہم تمہیں وہ شہباز عطا کریں گے با با جو با ہمارے نانا جان کی بارگاہ سے ہمیں عطا ہوا با ہے با با با تو پھر با حضرت با عثمان مرمند رحمۃ اللہ تعالی اللہ کی ولادت برقا ہوتی ہے تو یوں ایک وجہ یہ ہے شہباز کہنے کی دوسری با با با وجہ یہ ہے کہ جو بات با نگاروں نے لکھی کہ حضرت بہادین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہلی بار حاضری حضر اسمان کلندر کہنے کی جو وجہ ہے جو پاک و ہند میں حضرت شاخض رومی رحمت اللہ تعالی ہجری میں کا مبارک ہے یہ بر شہیر پاکو ہند میں آپ نے اس سلسلے کو شہرت کا فرمائی ابتدا ان سے ہوئی پاکو ہند میں تو آپ چونکہ سلسلے کلندریہ سے تعلق رکھتے ہیں قادری بھی ہیں تو اس اعتبار سے آپ کو کلندر کہا جاتا ہے ویسے یہ ایک مقام اور مرتبہ بھی ہے اور یہ کرام رحم اللہ کی جو ہے جو ان کی اصلاحات ہوتی ہیں اس کے اندر تو اس اعتبار سے آپ کو اب دال ہے نظر ہے لگا سرا کل در لاس پھر مشکل کشا کل در